کی مثال میں دیکھیے جی, جی جب ہم نے کہا کہ کلما کی تین قسمیں ہیں تو سننے والے کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ یار وہ کون سی تین قسمیں ہوں گی تو ایک اشتیاق اور شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے جی پہ نہیں ج جنہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ بتائیں ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے یا وہ آپ کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں جی چلیے تو یہ جملہ مبینہ ہے کتاب میں بھی دیکھ لیں جو پہلے جملے کو کیا کر دے کھول کر بیان کر دے جیسے القلی مت والاسم و فعل و حرفً اس مثال میں پہلے جملہ کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی تین قسمیں ہیں تو دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ اسم فعل اور حرف ہیں سمجھ میں آئی بات جی یہ جملہ جملہ مبینہ ہے کہ بعت بار صفات کے جملہ کی پہلی قسم ہے مبینہ مبینہ بیان سے ہے مطلب واضح کرنا اور کھول کر بیان کرنا تو جس جملے کے اندر ابہام پایا جا رہا ہوگا کہ دوسرا جملہ آ کر آ, اس کو آ کر کیا کرے گا دور کر دے گا اور اس ابہام کو ختم کر دے گا تو اس جملے کے اندر بھی جیسے مثال دی ہے الکلیمت اللہ تعلیم کہ کلمہ تین قسم پر ہے اس میں ابہام پایا جا رہا تھا تو بعد میں آنے والے جملے نے کہ اسم الوفی الوحرف نے اس کے ابہام کو دور کر دیا اور بتا دیا کہ وہ کون سی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف یہ تین قسمیں ہیں جی ٹھیک ہے جی آگے ہے دوسرا جملہ مال للہ دوسرا اعتبار صفات کے جملہ کی جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے معللہ للہ علت سے ہے علت کس کو کہتے ہیں وجہ کو کہتے ہیں جیسے آپ کیوں کھانا کھاتے ہیں جی اس کی وجہ بتا دی اس لیے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کی ایک وجہ ہے کھانا کیوں کھاتے ہیں اس لیے کہ بھوک لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے جی نماز مسجد میں کیوں گئے تھے اس لیے کہ نماز کا وقت ہوا تھا تو یہ وجہ اور علت وجہ وجہ کیا ہے علت کہتے ہیں وجہ کو تو معللہ علت سے ہے عربی کے اندر علت کہتے ہیں وجہ کو کہ کیا وجہ ہے کس لیے کس وجہ سے تو اس کے لیے کیا آتا ہے علت تو علت معللہ علت سے ہے کہ جس جملے کے اندر کسی بات کی علت کو اور اس کی وجہ بتائی ہو کہ یہ کام کیوں ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کی علت بتائی گئی ہو اگر کسی جملے کے اندر کسی بات کی کسی کام کی وجہ اور علت بتائی ہو کہ اگر شریعت نے یہ کام منع کیا ہے تو کیوں کیا ہے یہ اجازت دی ہے تو کیوں دی ہے اگر اس کی علت بیان کی گئی ہو کسی بھی چیز کی کسی بھی حکم کی تو ہم وہاں پر کہہ دیں کہہ دیں گے کہ بھئی یہ جملہ جملہ معللہ ہے اس کے اندر کسی چیز کی علت بیان ہوئی ہے تو دیکھیے ایک حدیث سے انہوں نے اس کی مثال دی ہے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ لاتسوم و فی حادل ایام فہنحا ایام و و شوربن کہ تم ان دنوں میں روزہ نہ رکھو آگے حدیث کی تفصیل کے اندر آتا ہے کہ فی حاد الیام ایام سے کیا مراد ہے کہ دو عید کے دن ہیں یعنی دو عیدیں ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ٹھیک ہے اور تیس تین دن جو دوسرے ہیں وہ ایام تشریق کے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کل پانچ دن ہیں ان دنوں کے اندر یعنی تم روزہ رکھنا کیا ہے جائز نہیں ہے کہ تم ان دنوں میں روزہ نہ رکھو اب یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ تم دونوں میں روزہ ان دنوں میں روزہ رکھو لا تسوم اب کیوں نہ رکھو اس کی آگے بتا دی فعن نہا ایام اقل وشور بن اس لیے کہ یہ دن کھانے پینے کے ہیں دیکھیے اب ایک تو یہ اس کے اندر حکم آیا حدیث کے اندر کہ آپ روزہ نہ رکھیں بھئی کیوں نہ رکھیں اس کی وجہ کیا ہے تو ایک دم سے آگے اس کی وجہ بتا دی آپ کو کہ فعن نہا ایام اقلن وشور بن ٹھیک ہے جی کہ یہ دن کھانے اور پینے کے ہیں اس لیے آپ ان دنوں میں کیا نہ کیجیے روزہ نہ رکھیے جی یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو جملہ ماللہ کہ جملہ معللہ وہ جملہ ہے کہ جس کے اندر کسی چیز کی علت اور وجہ کو بیان کیا جائے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ لات صو مفی حاظ الیام یعنی دو عیدوں کے دن اور تین دن ایامِ میں تشریق کے ان دنوں میں روزہ نہ رکھو کیوں نہ رکھو اس لیے کیفا ایام و اقل و شوربن کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں جی بات سمجھ میں آئی جی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں جن جن کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ تو بتائیے ضرور جی اتنے سلو ہیں آپ لوگ نہ جانے کیوں تو دیکھیے جی کتاب میں دوسرا نمبر یعنی بیتبار صفت کے جو جملہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے معللہ نمبر دو معللہ جو پہلے جملہ کی علت بیان کر دے یعنی وجہ بیان کر دے ٹھیک ہے جی جیسا حدیث شریف میں آتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ اتنا میسج کر کے پھر چلے جائیں ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھ میں آیا تو جب میں سمجھا دوں تو پھر بھی تو مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں معللہ نمبر دو جملہ کی بیت بارِ صفات کے جو اقسام ہیں اس میں سے دوسری قسم ہے معللہ جملہ معاللہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی پہلے جملے یعنی دو جملے ہوں جملے ان کی جو اس کے اندر وجہ اور علت بیان کی گئی ہو تو جب دوسرا جملہ پہلے جملے کی علت اور وجہ بیان کرے گا تو اس جملے کو کہتے ہیں معللہ اس لیے کہ وہ کسی جملے کی یا کسی بات کی علت اور وجہ بتاتا ہے تو اس کو معللہ کہہ دیتے ہیں جیسے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تصوفی حاض الیام کہ تم ان دنوں میں روزانہ رکھو کن دنوں میں روزانہ رکھو دو عید کے دن اور تین دن ایام تشریق کے جی دو دن عیدوں کے اور تین دن ایام تشریف کے کہ ان دنوں میں تم روزہ نہ رکھو کیوں نہ رکھو آگے اس کی وجہ اور علت بتا دی کہ فن أَيَّامُ ایام و اقلیم آگے بھی حدیث کے الفاظ ہیں مزید بھی و کے الفاظ بھی ہیں کہ یہ دن کھانے اور پینے کے ہیں تو دیکھیے یہاں پر روزہ نہ رکھنے سے یعنی روزہ رکھنے سے منع کیا اور روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ روزہ نہ رکھو اس کی وجہ بتائیے کہ کیوں نہ رکھو اس لیے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے تو دیکھیے اس جملے کے اندر کسی بات کی علت اور وجہ بتائیے کہ آپ یہ کام کیوں نہ کریں تو اس کی علت بتا دی جائے جب علت بتا دی ہے وجہ بتا دی ہے تو اس جملے کو ہم کیا کہہ دیں گے جملہ مال للہ ٹھیک ہے جی تو دیکھیے ذرا کتاب میں جملہ مال نمبر دو جملہ ماللہ جو پہلے جملہ کی علت بیان کرتے جیسے حدیث شریف میں ہے لا تصومفی حاظل ائیام فین و اقل تو ترجمہ حدیث کے الفاظ کہی ہے لا تصوم تم روزانہ رکھو فی ہاد الیام ان دنوں میں فعن اس لیے کہ یہ دن ایام و عقل یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں تم روزہ رکھو ان پانچ دنوں یعنی دین ویام تشریق میں اس لیے کہ وہ کھانے پینے کے دن ہیں تو دیکھیے جی آج کا سبق جو, جو لوگ پہلے سے آواز کی وجہ سے یا آواز کی وجہ یعنی آواز کی وجہ سے پریشان تھا یا نیٹ پرابلم کی وجہ سے تو ان کے لیے دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جملہ کی ذاتی و صفاتی اقسام شروع کی تھی جملہ کی ذاتی اقسام ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں جبکہ جملہ کی صفاتی اقسام چھ قسم پر ہیں چھ قسم ہیں یعنی جملہ کے سفاتی اقسام کی یہ جملہ کی صفاتی اقسام, یعنی اقسام چھ ہیں ان میں سے پہلی قسم ہے مبینہ مبینہ بیان سے ہے جس کے اندر یعنی کسی کلام کے اندر دو جملے ہوں پہلے جملے میں ابام پایا جاتا ہے دوسرا جملہ آ کر پہلے جملے کے ابہام کو دور کر دے اور اس کو واضح کر کے بیان کر دے کھول کر کے بیان کر دے تو ان دونوں جملوں کے کلام کو کہتے ہیں کہ جملہ مبینہ ٹھیک ہے جی ایام تشریق سے کون سے دن مراد ہیں یہ عید الاضحیٰ کے بعد تین دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے سمجھ میں آئی عید الاضحیٰ کے بعد جی تو تو یہ ہے جملہ مبینہ کہ جس کے اندر یعنی دو جملے ہوں دوسرا جملہ جو ہے پہلے والے جملے کے ابہام کو دور کرے جیسے دیکھیے مثال ہے الکلیمہ تو علیہ صلاثتِ اقسامین کہ کلیمہ جو ہے وہ تین قسم پر ہے تو یہ پہلا جملہ ہے دوسرا جملہ پھر آتا ہے کہ عصمن و فعل و حرف تو دوسرا جملہ پہلے والے جملے کے ابہام کو دور کر رہا ہے کہ پہلے جملے میں ابہام پایا جا رہا تھا کہ کون سی تین قسمیں ہوں گی کلمہ کی تو دوسرے جملے نے آ کر اس کو دور کر دیا کہ وہ تین قسمیں یہ ہیں اسم فعل اور حرف تو یہ جملہ مبینہ ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلی قسم ہے دوسرا جملہ ہے یعنی صفاتی اقسام میں سے دوسری قسم ہے معللہ معللہ علت سے ہے یعنی علت کہتے ہیں وجہ کو کہ جس دو جملے ہوں ان میں سے پہلے جملے میں کوئی حکم آیا ہو اور دوسرے جملے نے اس کی علت اور وجہ بتائی ہو کہ یہ حکم کیوں کر ہے جیسے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ لاتی کہ تم ان دنوں میں روزہ نہ رکھو جی کیوں نہ رکھو اس کی آگے وجہ بتا دی فینا عقل وشور بن کہ تم ان پانچ دنوں میں یعنی دو دن عیدین کے یعنی عید الفطر عید الاضحیٰ اور تین دن ایام تشریق کے ایام تشریق کے, کے وہ ایام کہلاتے ہیں کہ جو عید الاضحیٰ کے بعد ٹھیک ہے تین دن ہوتے ہیں وہ جی فہنحا ایام و اقلیم یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں اس لیے تم نہ رکھو تو یہ دو جملے آج کا سبق تھا جملہ کے صفاتی اقسام میں سے دو قسمیں پڑھی ہم نے ایک مبینہ اور ایک ماللہ جی کوشش کیا کریں کلاس کے وقت سے کم از کم پانچ منٹ پہلے آئیں اور منتظمین حضرات کلاس کے وقت سے دس منٹ پہلے تشریف لایا کریں اور سارے کے سارے کوشش یہ جی کرو جو لوگ جن کی ابھی ابھی ابھی تک ایم آئی ایکس آر پہ آئی ڈی نہیں بنی وہ خود بنوا دیں خود بنا دیں اگر وہ خود بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے تو وہ کسی سے تعاون لے لیں اپنے ساتھیوں میں سے رابطہ کر لیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کیجیے اور ان کے ساتھ یعنی اس چیز کو یعنی بس کوشش یہ رہے کہ ہماری کلاس کا جو وقت ہے اصل وقت اس کا ایک منٹ بھی ضائع ہونے سے بچ جائے جبکہ ہمارے آج تو پورے کے پورے پینتالیس منٹ ضائع کے جب کہ ہم نے آخری پندرہ منٹ کو کام میں لایا ہے اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جی لیکن جب آپ لوگ کوشش کریں گے وقت پہ آنے کی اور اپنے آپ اپنے کمپیوٹر کو اپنے لیپ ٹاپ کو اپنے موبائل کو بالکل ریفریش کر کے کر رکھا کریں ٹھیک ہے نا اس لیے تو آ کوئی مسئلہ نہ ہو کم از کم کلاس سے پہلے ہر روز آپ اپنے لیپ ٹاپ کو کمپیوٹر کو کلاس کے وقت شروع ہونے سے پہلے یا موبائل ہے سب کو ری سٹارٹ کر لیا کریں ٹھیک ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ اس پہ نیٹ آن کیا کریں اور اس کے بعد ان شاء اللہ عزیز کوئی پریشانی آپ لوگوں کو نہیں ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی عناصر ہوں دواؤں میں ضرور یاد رکھا کریں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی کل اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں بآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ